مطلق بندے سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی اور کیا ہم نے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت تندرستی ہے کہ تمام نعمتیں اس کے ذریعے استعمال ہوتی ہیں پھر ٹھنڈا پانی اس کی قدر موسم گرما کے روزوں میں معلوم ہوتی ہیں اب دیکھیں نا آستہ آہستہ رمضان شریف موسم گرما میں آتا چلا جا رہا ہے پچھلے سال بھی کچھ روزے گرمی میں ہوئے اللہ تعالی ہمیں مکے مدینے میں رمضان گزارنے کی توفیق کا فرمائے آمین امین تو دس دس دن کا فرض تو بڑھ جاتا ہے ہر سال آہستہ آہستہ گرمی میں روزے آتے جا رہے ہیں تو پانی خود نعمت ہے ٹھنڈا پانی نعمت پر نعمت ہے تو نعمت پر بھی نعمت ہے ٹھنڈا پانی بلکہ ٹھنڈا پانی پینا سنت بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ نبی، کریم علیہ السلام سے راوی ہیں کہ آکال اسلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن پانچ چیزوں کا حساب دیے بغیر انسان بار گاہ سے نہیں ہٹ سکتا ان پانچوں میں اگر رہ گیا تو سزا کا مستحق ہوا اگر ان سے نکل گیا تو جنت میں پہنچے گا تو اب حدیث کے الفاظ ہیں اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی اور اس کی جوانی کے متعلق کہ کاہے میں گزاری اس کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کاہے میں خرچ کیا اور اس میں عمل کیا کیا جو جانا یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے یعنی اگر کہ عمر میں جوانی بھی آ گئی تھی مگر چونکہ جوانی میں نیک و بد عمال زیادہ کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت ساری قوتیں اپنے کمال پر ہوتی ہیں اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو جوانی میں عبادت کرے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا کہ اسے قیامت کے میدان کی گرمی نہ پہنچے گی جوانی کی عبادت بڑی قدر کی چیز ہے مال کے متعلق دو سوال ہوں گے ایک یہ کہ کہاں سے حاصل کیا حلال ذریعے سے یا حرام سے کس مقام پر خرچ کیا طاعت میں یا معصیت میں مبارک ہے وہ مال جو اچھی راہ سے آئے اور اچھی راہ میں خرچ ہو جائے اگر بارش کا پانی پر نالے سے نہ نکالا جائے تو چھت توڑ دیتا ہے اور ابن آخر نے حضرت ابو دردا سے روایت کی کہ ان سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے قیامت میں سوال ہوگا کہ تم عالم تھے یا نرے جاہل اگر تم نے کہا کہ میں عالم تھا تو حکم ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اور اگر تم نے کہا کہ جاہل تھا تو فرمایا جائے گا کہ تم جاہل کیوں رہے تمہیں کیا عذر تھا علم سے مراد علم دین ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ علم دین سیکھے اور نیک عمل کرے تو یہ سوالات اپنے ذہن میں ہمیں رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی سرخ یا کالے سے بہتر نہیں مگر یہ کہ تم اس سے تقوے میں بڑھ جاؤ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم کسی سرخ یا کالے سے بہتر نہیں مگر یہ کہ تم اس سے تقوے میں بڑھ جاؤ سرخ سے مراد عربی ہے کالے سے مراد اجمی یا سرخ مولا ہے کالا غلام یا سرخ رومی ہے کالا حبشی یا امیر سرخ غریب کالا یعنی تم تم جو ہو مال وغیرہ کی وجہ سے دوسروں پر افضل نہیں ہو سکتے افضلیت اور ہی چیز سے ہے اور سیاہ فا مومن ہزارہ سرخ و سفید کافروں سے لاکھوں سے بھی افضل ہے سیاہ فا متقی ہزارہ سرخ و سفید بدکاروں سے افضل ہے ان نہ اکرم اکم انل اطمران کریم کی آیت بھی ہے مفہوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی سب سے بہتر ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور متقی ہے انہی سے روایت ہے انہیں سیدنا یوتنا بزرگ فارغ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بے رغبتی کرتا کوئی بندہ دنیا میں مگر اللہ تعالی اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے اور اس سے اس کی زبان میں گویائی دیتا ہے اور اسے دنیا کے ایب اس کی بیماریاں اور ان کا علاج دکھا دیتا ہے اور اسے دنیا سے جنت کی طرف سلامت نکالے گا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں بے رغبتی کرتا کوئی بندہ دنیا میں یعنی یہاں زہد سے مراد دنیا میں دل نہ لگاتا اگر چ لاکھوں کا مالک ہو مگر دل یار سے لگا ہو تو وہ زہد ہی ہے باشارین نے فرمایا کے حاجت سے زیادہ مال سے بے رغبت ہونا زہد ہے بہرحال فرمایا مگر اللہ اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے اس سے اس کی زبان میں گویائی دیتا ہے یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالی چند نعمتیں عطا فرماتا ہے ایک یہ کہ اس کے دل میں علم و معرفت کے چشمے پھوٹیں گے دوسرے یہ کہ اس کی زبان پر تاثیر ہوگی اس سے ہمیشہ حق بات نکلے گی اس میں تاثیر ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں اور اسے دنیا کے ایب اس کی بیماریاں اور ان کا علاج دکھا دیتا ہے اور اسے دنیا سے جنت کی طرف سلامت نکال لے گا یعنی قدرتی طور پر اسے دنیا کی چیزوں کے عیوب معلوم ہوا کریں گے اور ان عیوب سے بچنے کا طریقہ بھی وہ قدرتی طور پر معلوم کر لیا کرے گا وہ جو حدیث میں ہے کہ اپنے دل سے فتوا لو یہ فرمان ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے یعنی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اسے داخلہ جنت کا نصیب ہوگا اس سے اشارتن معلوم ہوا کہ جو دنیا میں راغب ہوگا اس کا حال اس کے برعکس ہوگا تو میرے پیارے اور میٹھے بھائیو دنیا سے بے رغبتی بندہ اگر کرے اور اختیار کے ساتھ کرے تو دیکھیں اللہ تعالی کی کیسی رحمتیں برکتیں نعمتیں اس بندے کے لیے ہیں نبی کریم علیہ السلط والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے اللہ سے خالص کیا اور اپنے دل کو سلامت رکھا اور اپنی زبان کو سچا اپنے دل کو مطمئن اور اپنی طبیعت کو سیدھا رکھا اور اپنے کان کو سننے والا اپنی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا لیکن کان تو وہ چین کی خبر ہے اور لیکن آنکھ تو وہ اس چیز کو قائم کرنے والی ہے جسے دل حفاظت کرتا ہے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو حفاظت کرنے والا بنایا تو یہ آج کی آخری عدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے شعب الایمان کے حوالے سے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے اللہ سے خالص کیا اور اپنے دل کو سلامت رکھا یعنی دل کو دل کی بیماریوں حسد کینا بغض بدعقیدگیوں اور غفلت کی چیزوں سے سلامت رکھا صوفیہ فرماتے ہیں کہ سلیم کے معنی ہے سام کا ڈسا ہوا دل وہ ہی پیارا ہے جسے عشق مولا کے سانپ نے ڈس کر دنیا سے مردہ کر دیا ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں اپنی زبان کو سچا اپنے دل کو متمئن نفس, نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی محبت اس کی اطاعت سے سرشار ہو طبیعت سیدھی وہ ہے جو تکلیف و آرام کسی حال میں اللہ کی یاد سے نہ ہٹے دنیا کی کوئی ہوا اسے جنبش نہ دے سکے حدیث کے الفاظ سنیں اور اپنی طبیعت کو سیدھا رکھا اور اپنے کان کو سننے والا اپنی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا یعنی اپنے کان سے یار کی بات سنے آنکھ سے قدرت کے نظارے دیکھے تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں حدیث کے الفاظ سنے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو حفاظت کرنے والا بنایا مطلب یہ ہے کہ جسے دل محفوظ رکھتا اسے آنکھ ہی تو دل میں ثابت کرتی ہے وہاں تک پہنچاتی ہے لہذا اپنے کان اور آنکھ کو صاف پاک رکھو تاکہ ان راستوں سے دل تک اچھی چیزیں ہی پہنچا کریں اور قلب یا تو پیچ قلب جو ہے دل کے بارے میں جو فرمایا کہ دل میں اللہ رسول کی محبت اس کی اطاعت کا جذبہ محفوظ رکھا بزرگوں کی آواز و نصیحت یاد رکھی ایسے قلب کو یقین سے یقین عین ال یقین بلکہ حق القین عطا ہوتا ہے اللہ تبارک کا تعالی ایسا قلب نصیب فرمائے آمین میرے پیارے اور میٹھے بھائیو الحمدللہ یہ پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں ہمیں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہیں آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس کی بہاریں لوٹیں الحمد بے شمار برکتیں ہیں بے شمار بہاریں ہیں جو کہ اس مدنی ماحول میں اسلامی بائی لوٹتے ہیں خوش نصیبوں کو تو ماشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بہت بہت برکتیں رحمتیں ملتی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس میں سے حصہ جو ہے وہ نہ ملا ہو شابان کا مقدس مہینہ الحمد سمجھیں کہ بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے اس مقدس مہینے کے بارے میں امیر حل سنت برکاتہم برکات کا ایک رسالہ ہے اور جنتی اونٹنی یہ آپ تمام بھائیوں نے لازمی پڑھنا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہوگا غالباً فیضان اطار ڈاٹ نیٹ کی بھی مطلب اچھا وہاں شروع ہو گیا ہے رضائے مدینہ بھائی یو کے سے فرما رہے ہیں کہ شابان وہاں شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ اللہ تو اچھا جی رضائے مدینہ فرما رہے ہیں جی میرے یو کے پنڈ میں جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جی رسائل کی بہاریں ہیں اور بے شمار جو ہیں وہ مطلب ہیں کلکتہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں سننا تو بڑی زندگی سے بہت دور ایک فیشن ایبل نوجوان تھا ایک رات گھر کی طرف آتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو گئی قریب گیا تو پتہ لگا جی بمبئی سے دعوت اسلامی والے عاشقہ نے رسول کا مدنی قافلہ آیا ہے جس کے سبب یہاں سننا تو بڑا اجتماع ہو رہا ہے میرے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر کلکتہ آئے ہیں ان کو سننا چاہیے لہذا میں اجتماع میں شریک ہو گیا اختتام پر ان اسلامی بھائیوں نے مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ رسالے بانٹنے شروع کیے یہ رسالوں کا لنگر ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں تو خوش قسمتی سے ایک رسالہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا اس پر لکھا تھا بھیا میں گھر آ گیا کہ کل پڑوں گا یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا سونے کی تیاری کرنے لگا سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب وقت پلٹا تو میری نظر اس عبارت پر پڑی لاکھ شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہوگا اس جملے نے میری زبردست رہنمائی نمائی کی میں نے سوچا واقعی شیطان مجھے رسالہ کہاں پڑھنے دے گا کل کس نے دیکھی ہے نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس کو ابھی پڑھ لینا چاہیے یہ سوچ کر میں نے پڑھنا شروع کیا اس پاک پروردگار کی قسم جس کے دربار عالی میں حاضر ہو کر بروز قیامت حساب دینا پڑے گا جب میں نے رسالہ بیانہ اونٹ پڑا تو اس میں کفار نابکار کی جانب سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر توڑے جانے والے مظالم کا پرسوز بیان پڑھ کر میں اشکبار ہو گیا میری نیند اچٹ گئی کافی دیر تک میں روتا رہا راتوں رات میں نے عزم کیا کہ صبح ہاتوں ہاتھ مدنی قافلے میں شرکت کروں گا سفر کروں گا جب صبح والدین کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تین دن کے لیے عاشقہ نے رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا قافلے والوں نے مجھے بدل کر کیا سے کیا بنا دیا الحمدللہ میں نمازی بن کر پلٹا سبزی ماما شریف کے تاج سے سر سبز ہو گیا تن مدنی لباس سے آراستہ ہو گیا میری ماں نے جب مجھے تبدیل ہوتے دیکھا تو بے حد خوش ہوئی خوب دعاؤں سے نوازا عزیز رشتہ دار مجھ سے خوش ہو گئے الحمد آج کل دعوت اسلامی کی ایک تحصیل مشاورت کے نگران ہی حیثیت سے حسب توفیق سنتوں کی دھومیں مچانے کی سعادت پا رہا ہوں الحمد تو دیکھیں جی دی میرے پیارے بھائیو یہ برکتیں بے شمار ہیں رسالوں کی دیکھیں محفلوں میں عام طور پر لنگر کا انتظام ہوتا ہے کھانے والا لنگر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور مطلب مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ تو مطلب حدیثوں سے بالکل ثابت ہے کوئی اس میں حرج نہیں بہت برکت والا کام ہے لنگر کھلانا لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کھانا کھلایا تو کیا اسے اگلے وقت میں بھوک نہیں لگے گی لگے گی بالکل لگے گی آپ دوپہر میں لنگر کھلا رہے ہیں تو رات کو پھر اسے بھوک لگ جانی ہے رات کو کھلائیں گے تو صبح پھر اس نے ناشتہ مانگنا ہے یا کرنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کسی کی ختم نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہماری ختم ہو سکتی ہے وہ بھی ثواب کا کام ہے لیکن اسلامی لٹریچر بانٹنا لوگوں میں اس کو مطلب عام کرنا اس کی برکت دیکھیں کہ ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے بندہ گناہوں سے دور ہونے کے لیے نئے عزم کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے تو اکال سلاط وسلام کا کتنا کرم ہو جاتا ہے الحمدللہ اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو کتنی ہی یہودی عیسائی مشنریز ایسی ہیں جو کہ غلط قسم کے لٹریچر بانٹ رہے ہیں غلط قسم کے نظریات افکار عقائد نظریات پھیلا رہے ہیں تو یہ جتنا بھی ہم اس سلسلے میں بھی کوشش کریں کہ مطلب لٹریچر بانٹیں اب لٹریچر بھی کیا بانٹیں ظاہر اتنی مہنگی مہنگی کتابیں آتی ہیں لیکن حضرت صاحب نے امت کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ یہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ روپے کے رسالے ہوتے ہیں جن کو ایک کم آمدنی والا اسلامی بھائی بھی سو پچاس رسالے اگر مطلب ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے بھی بانٹ دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی اور زبردست یہ کام ہوتا ہے نہ جانے ہم جس جس کو دیں کیا, کیا, کیا کس میں تبدیلیاں آ جائیں یہ تو پتا اس وقت لگے گا جب مریں گے اور ایک حدیث کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اپنے لیے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ارض کرے گا یا اللہ یہ کدھر سے آ گئے میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ یہ تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد جو لوگوں نے دعائیں کی ہیں ان کا یہ سمر ہے یہ اصال ثواب کا سمر ہے یہ تمہارے لیے دعائیں جو کی ہیں ان کا سمر ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے لیے کس کس کی زبان سے دعائیں نکل رہی ہوں گی یہ تو جب نیکیوں کے پہاڑ اللہ نے چاہا انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ ملیں گی تو آپ ضرور بال ضرور رسالے بانٹا کریں پڑا کریں جنتی اونٹنی ہی نام ہے شابان کے مطلب یہ فضائل پر جو رسالہ ہے میرا خیال ہے امیر عالیہ سنت برکات و عالیہ کا تو بہت پرانا بہت پرانے سے مراد ہے کہ کچھ عرصے پہلے کا رسالہ لکھا ہے اب نیا کر کے شائع کیا ہے تو اس کو ضرور ضرور مطلب جو ہے مطلب آپ تمام بھائی پڑھنے کی نیت فرمائیں یہ چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہوگا فیضان ڈاٹ نیٹ کی بھی مطلب اچھا آکا کا مہینہ یہ لوگن ان بھائی فرما رہے ہیں آکا کا مہینے کے نام سے بھی نیو رسالہ ہے تو شاید یہ نیا رسالہ ہوگا کسی بھائی کو پتا ہے تو مین ٹیسٹ پہ لکھ دیں شابان کی فضیلت پر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا مہینہ ٹھیک ہے جی یہ ایک دو اور بھی میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آکا کا مہینہ جو ہے نا یہ تمام بھائی جو ہے نا اس کو ضرور بال ضرور پڑھے ان اللہ تعالی اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق رفیع کا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ ان تعالی اللہ تعالیٰ ابھی آپ بھائی جو ہیں وہ ناشری شرف لے فرما دے میں دس پندرہ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کروں گا جوابات دینے کی مجھ سے متعدد مرتبہ کئی بھائیوں نے کہا کہ جاوید احمد غامدی کے بارے میں بھی بیان کیا جائے جو کہ بہت غلط نظریات لوگوں میں پھیلا رہا یہ نیا فتنہ ہے جو کہ جڑ پکڑ رہا ہے میں نے کل بھی اعلان کیا تھا آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں پیر کے دن پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے جاوید احمد غامدی کے بارے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا مجھے اس کے مطلب کافی لٹریچر اس کے خلاف مل گیا ہے اور جس آپ میں سے جو حضرات بھی اس مختلف ویب سائٹس پر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں بار بار زیادہ بیان نہیں کروں گا ایک ہی دفعہ بیان کروں گا جو میرا کام ہے آگے آپ لوگوں نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور پھر مختلف جگہوں پر اس کو آپ ڈال دیجیے تو جاوید احمد غامدی جو ہے اس کے جو غلط نظریات ہیں اور گندے نظریات ہیں جن کو یہ پھیلا رہا ہے ٹی وی پر آ کر میڈیا میں آ کے تو اس کو مطلب جو ہے آ, آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ نیٹ کے کام کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مطلب جتنا بھی زیادہ اس کی بھی مطلب توڑ ہو سکے سادہ لو مسلمانوں سادہ لو مسلمان جو ہیں وہ اس کے مطلب کہیں دام میں فریب میں نہ آ جائیں لہذا آپ تمام بھائی اس چیز کو مطلب ذہن میں رکھیے گا آ, پیر کے دن انشاءاللہ تعالی پاکستان کے وقت مطابق ساڑھے گیارہ بجے اللہ نے زندگی دی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ شاء پوسٹ مارٹم ہوگا جاوید احمد غامدی کا جزاکم اللہ و خیرہ نہ شریف اللہ کر دوں گا تو فراز بھائی آپ مائک پر آنا چاہتے ہیں فراز بھائی مائک چاہیے آپ کو سوال کریں گے آپ جی تشریف لیں یہ ہے کہ کلام پاک میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے غلط پڑھنے سے یعنی اگر اس کے زیر اور زبر میں بھی اگر ہم پڑھنے میں رقص کر دیں تو اس کے, کے, کے مانوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جی تو آپ پڑھنے اس کے معنیوں میں زمین اور آسمان کا خواب ہو جاتا ہے تو کیا آپ وہ الفاظ ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر اس وقت ممکن نہ ہو تو اگر کوئی سائٹ ہو جس پہ جا کے وہ دیکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی جزاک اللہ سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آواز فراز بھائی آپ کی آ رہی تھی لیکن آپ کے ساتھ اور بھی کچھ آوازیں آ رہی تھیں اور میرے ساتھ تو امید ہے میرے اکیلے کی آواز آ رہی ہوگی ان اللہ تعالیٰ آ رہی ہے تو بتائیں ذرا میں ٹیکس پہ جی جی اللہ خیرا ٹھیک ہے جی دیکھیں جی یہ قرآن کریم اگر آپ کنزول عیمان شریف بھی لینا تو بعض ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں وہ لکھے ہوئے ہوتی ہیں ہدایات اس میں وہ مقامات دیے ہوئے ہیں جی تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں میں نے الحمدللہ میرے ہاتھوں میں اس وقت اللہ کا پاک کلام ہے اور یہ خزائن العرفان جس کے بالکل آخر میں یہ لکھا ہوا ہے ز... قرآن پا... پاک کی تلاوت میں زیر زبر پیش وغیرہ کی ادائیگی میں احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے قرآن میں بیس مقام ایسے ہیں جن کو پڑھنے میں ذرا بھی بے احتیاطی اور غلطی ہونے سے کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے کیونکہ زیر زبر پیش کی صحیح ادائیگی میں غلطی اور فرق ہو جانے سے ان مقامات پر معنی میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے جو گناہ کبیرہ شمار ہوتی ہے بلکہ جان بوجھ کر ان مقامات کو غلط پڑھنا کفر کا مرتکب بنا دیتا ہے تو وہ بیس مقامات اس میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ کیا وہ سننا چاہیں گے اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو میں وہ سنا دیتا ہوں پڑھ کے بیس مقامات ورنہ آپ قرآن کریم کے آخر میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ حکم کریں حضرت چلیں آپ سماعت فرما لیں ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو کر لیں دیکھیں پہلا مقام ہے سورہ فاتحہ انتا علیہم یہ مطلب صحیح ہے اس کو غلط پڑھیں گے انم تو ان انمتا کی جگہ ان امتو پڑ دیا تو یہ غلطی سے پڑ دیا تو حرام جان بوجھ کے پڑھا تو کفر تو اسی طرح مطلب ایک تو یہ سورہ فاتحہ میں ہے پھر فاتحہ ہی میں ایا کا نہ اب اس کو اگر کوئی ایا کی تشدید ختم کر دے ایا کا پڑھ دے تو یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ جان بجھ کے پڑے گا تو کفر پھر سورہ بکرا آیت نمبر پندرہ میں ہے و عضب تلا ابراہیم اس کو ابراہیم ربا پڑھنا غلطی سے بھی پڑھا تو حرام نمبر چار سورہ بقرہ تئیس ہوا رکو قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ غلط پڑھنا یوں ہوگا قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتُ پھر آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا اس کو لفظ اللہ کو اللہ بالمدبر چھے واللہ یضافعو غلط واللہ یضاعفو نمبر 7 سورہ نساء رسولم مبشرین و منذرین غلط مبشرین و منذرین سورہ توبہ من المشرکین و رسوله غلط و رسوله بنی اسرائیل نمبر 9 وما كنا معذبین غلط معذبین یہ یعنی میں پہلے صحیح پڑھ رہا ہوں پھر غلط آگے پتا لگے تو غلط اس پڑیں گے تو پھر مسئلہ ہے سورہ توحا و ایسا ہُو غلط آدام ربا نمبر گیارہ سورہ امبیا انتا سورہ شورا ریتا کونزرین یہ غلط ہے مینل منظرین سورہ فاطر یقش اللہ من عبادہ العلماء یقش اللہ من عبادہ العلماء <سؤال> یہ غلط ہے سورہ صافات فہی فیہم منظرین غلط منظرین سورہ فتح فہی صدق اللہ رسولہ غلط صدق اللہ رسولہ سورہ حشر صحی مصور غلط مصور سوره الحاقه صحیح الا الخاطئون صحیح الا الخاطئون غلط الا الخاطئون سوره مزمل صحیح فاصافرعن الرسول غلط فرعون الرسول سوره مرسلات صحیح في غلط في ظا سورا یہ بیس ماہ آخری ان ناما منظر اور غلط ہوگا منذرو تو یہ وہ بیس مقامات یاد یہ ہوئے ہیں کہ جن میں اگر ہم اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جان بوجھ کے غلط پڑھ دے تو کفر ہو جائے گا جزاک اللہ خیر تعلیم جل جلال ہُو روم میں موجود بھائی اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو مائک پر آ سکتے ہیں کوئی بھائی اگر مزید سوال کرنا چاہیں تو مائک پر تشریف لا سکتے ہیں جی بھولے سے پڑ لیا تو یہ حرام ہے توبہ کرنی پڑے گی جیسے توجہ نہیں تھی تو فوراً بندہ جو ہے وہ جو ہے اس صورت میں وہ توبہ کر لے غلطی سے جیسے ہو جاتا نا زیر زبر پیشے ایک دم غلطی سے ہو گیا بندہ فورن رجوع کر لیتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ جی گرین ہنڈریڈ بھائی آپ آئیں جی السلام علیکم مفتی صاحب و دیگر اسلامی برادران میرا سب کو سلام کیا میری آواز آ رہی ہے جی حضرت میرا سوال یہ تھا کہ کچھ حدیث عہد کو جو نہ مانے اور حدیث عہد پر جو عقیدہ نہ بنائیں ان کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جیسے حزب تحریر ہے وہ حدیث آہد سے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلسل متواتر حدیث کو مانتے ہیں تو حضرت اس پر ذرا روشنی ڈال دیں مہربانی جی وعلیکم السلام حضرت دیکھیں خبر واحد بھی کہا جاتا ہے حدیث احاد وغیرہ یعنی ایسا آدمی سخت گمراہ ہوگا فاسی کو فاجر ہوگا باہر القفر نہیں ہے ہاں حدیث متواتر کا انکار کر دینے والا جو ہے وہ مطلب کافر ہو جائے گا تو سخت گمراہی ہے کہ حدیث مطلب خبر واحد کا انکار کر دینا اور احاد کا انکار کر دینا کیونکہ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ظاہرہ کے ارشادات ہیں حدیثیں ہیں اور صحت کے اعتبار سے ان کا درجہ اگرچہ کم ہے لیکن ہیں تو حدیثیں اور بہت سے مسائل اس سے مستمبت بھی ہوتے ہیں تو بہرحال خبر واحد کا انکار کرنا سخت ترین گمراہی ہے یہ پیش نظر رکھ رہی جائے بات باقی میں نے ابھی اعلان بھی کیا تھا بیان کے آخر میں گرین گرینڈ ہنڈریڈ بھائی آج کل ایک نیا فتنہ ہے جاوید احمد غامدی کے نام سے جو کہ بہت ہی الٹی سیدھے بکواس کر رہا ہے آ کر قرآن و حدیث کے غلط مفہوم لوگوں میں بیان کر رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ متحد شو کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ تو میرے پاس کچھ لٹریچر آیا ہے اور میں بارہا یہاں اعلان بھی کر رہا ہوں کہ پیر کے دن انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کے اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا انشاءاللہ تو پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے جاوید احمد غامدی کے نظریات کا بیان ہوگا کہ وہ کیا کیا غلط نظریات پھیلا رہا ہے تو کائنڈلی آپ تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ جو جو جس جس ویب سائٹ پر کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی مطلب کسی طرف اس کا رجحان ہے تو آپ لوگ اس بیان کو ریکارڈ ضرور کریں دیکھیں میرے پاس سسٹم نہیں ہے کہ میں ریکارڈنگ کر سکوں آپ لوگ اگر ریکارڈ کر لوگے اس بیان کو تو بار بار تو ظاہر میں بیان نہیں کر سکوں گا نا ایک ہی دفعہ بیان ہوتا ہے آدمی ایک موضوع پہ کرتا ہے بار بار اب میں آج جو بیان کیا ہے یہی بیان اگر میں کل کروں گا تو آپ خود بتائیں کہ توجہ رہے گی آپ لوگوں کی توجہ نہیں رہے گی آپ لوگوں کی تو ویسے بھی توجہ کم ہی لوگ دیتے ہیں اور پھر ایک ہی بیان کو ریپیٹ کرنے سے توجہ جو دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے ہیں لہذا ریکارڈ لازمی اپنی مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ دو سال تقریباً ہو گئے ہیں میں نے آج تک کبھی زور نہیں دیا کہ آپ لوگ ریکارڈنگ کریں لیکن ایسے بیانات بڑے کام کے ہوتے ہیں کہ جن پر تھوڑی محنت کر کے بندہ جب اس کو مطلب بیان کرتا ہے اور پھر یہ ایک نیا فتنہ ہے فرقہ ہے تو ہم اگر اس کی ریکارڈنگ کر کے مختلف ویب سائٹ پر ڈال دیں گے تو ان اللہ تعالی جی جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فیضان اطار پر بھی اس کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آپ اس کی ریکارڈنگ جاوید بھائی آپ بھی کیجئے گا تو مطلب فیضان اطار پہ ترکیب انشاءاللہ اس کی بھی کر دیں گے جزاکم اللہ خیر جی پیر کے دن ساڑھے گیارہ بجے پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو دیکھیں ساڑھے دس بجے تو میں ویسے بیان شروع کرتا ہوں ساڑھے بجے میں بیان ویسے ہی شروع کرتا ہوں لیکن ساڑھے بجے تھوڑے اسلامی بھائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو میں جب اپنا بیان ختم کر رہا ہوتا ہوں تو آج بھی جب میں آیا تو تیئیس تھے لیکن جیسے بیان شروع کیا تو الحمد 30 تیس بتیس ہو گئے اس وقت بھی تعداد ہے اور جب میں نے بیان اینڈ کیا تھا تقریبا سینتیس اڑتیس سلائی وہی اس وقت موجود تھے ماشاءاللہ تو مناسب تعداد ہو جاتی ہے تو اس لیے مطلب ترکیب مطلب ہو جائے کہ ساڑھے گیارہ کا میں اس لیے بھی ٹائم دے رہا ہوں کہ اس ٹائم ذرا میکسیمم لوگ ہو جاتے ہیں تو آسانی رہے گی آپ لوگوں کو سننے میں بھی اور ریکارڈنگ میں بھی جی جیندر بھائی آپ تشریف لائیں جی مفتی صاحب السلام علیکم دوبارہ سے مجھے ایک کلف مدینہ بھائی نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے معذرت چاہتا ہوں انہوں نے مجھے اپنا سوال بھیج دیا ہے تو میں نے ایکسپٹ کیا ہے اور یہ سوال غالب یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا صحیح طریقے سے سوال پڑھ سکوں وہ سوال یہ ہے کہ شبان کے ماں مبر کا ختم کرواتے ہیں اکتالیس ٹائم اس کے بارے میں بتائیں یہ کروانا کیسا ہے یہ ضروری ہے یا اس ماں میں کروانا کیا ضروری ہے تبرک کا روٹی پر ختم کروانا مجھے اب معلوم نہیں کہ میں صحیح طریقے سے یہ سوال کر پایا ہوں کہ نہیں اگر حضرت آپ کی آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے تو آپ برائے مہربانی ٹیکسٹ پہ لکھ دیں کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنا سوال بھی کرنا ہے جی آپ کو یہ بالکل مدینہ بھائی صاحب کا کیا گیا ہے شبان کے ماہ میں لوگ تبرک کا ختم کرواتے ہیں اکتالیس ٹائم اس کے بارے میں بتائیں یہ کروانا کیسا ہے اوکے آپ کو سمجھ آگے جی بہت بہت شکریہ اچھا حضرت یہ حزب تحریر والے جو ہیں وہ قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا تو اس لیے وہ اپنے عقیدے میں یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور جو بھی ان کے گروپ میں یا فرقے میں شامل ہوتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے انکار کریں اور پھر بعد میں وہ مطلب اگر کوئی جیسے غیر مسلم ہے تو کل سے یہ اقرار کرواتے ہیں کہ آپ پہلے قبر کے عذاب سے انکار کرو اور قدر کا مسئلہ کیا ہے یہ قدر کا بھی کچھ ہے مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ کام جو ہیں اللہ تعالی کی مرضی پر ہوتے ہیں اور کچھ انسان کی مرضی پہ ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا اس میں معذلہ دخل نہیں ہوتا جیسے کوئی گنا کرنا یا کوئی غلط کام کرنا تو اگر اللہ کی اس میں رضا شامل نہیں ہو سکتی تو یہ میرے دو سوال ایک کی سوال سمجھ لیں یا دو سمجھ لیں یہ اس طرح تھے اور ایک سوال کلف مدینہ بائی کا بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے اس سوال توجہ سے سنا مہربانی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی قبصلہ مدینہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ اکتالیس دفعہ بان میں آپ نے کہا ہے کہ لوگ کرواتے ہیں تو یہ اکتالیس دفعہ کیا پڑھتے ہیں یہ مین ٹیکس پہ ذرا لکھیں کوئی سورت پاک ہے کوئی آیت ہے کیا ہے اکتالیس دفعہ کیا پڑھتے ہیں مین ٹیکس پہ لکھ دیں گے سورہ بار اللہ مطلب یہ سورہ ملک شریف کی بات کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے حضرت اکتالیس دفعہ سورہ ملک شریف کا ختم کروانا اس میں کیا ارض ہے کوئی عرض نہیں مطلب اس میں اور لازم نہیں ہے جو لفظ لازم استعمال کیا گرینڈ بھائی نے لازم نہیں ہے یہ اچھا عمل ہے کہ اگر وہ کرا لے تو اجر ملے گا ثواب ملے گا لیکن لازم نہیں ہے نہیں ضروری نہیں ہے کہ شابان میں کرائیں کسی بھی وقت کسی بھی مہینے کسی بھی دن کسی بھی رات کو کروایا جا سکتا ہے صرف شابان ہی میں ضروری نہیں ہے اگر کوئی شابان میں کراتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ شابان کے علاوہ کرائی نہیں سکتے تو پھر یہ غلط نہیں نہیں یہ تندور سے روٹی والا مسئلہ بالکل غلط ہے حضرت یہ ابھی میں سمجھا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ تندور کی روٹی ہوتی ہے میٹھی روٹی بنواتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ویسے تبرخ کے طور پر میٹھی روٹی بنوائے تو وہ الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے اس کو شابان ہی میں کرنا ہے اور اس کے لیے تندور ہی کی میٹھی روٹی چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے سروپا بات ہے اس پر مطلب بالکل جو ہے وہ دھیان نہ دے توجہ تو نہ دے امید ان شاء کلیئر ہو گیا ہوگا حزبود تحریر کے بارے میں ہمارے گرین بھائی نے سوال کیا ہے تو حضرت یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ یہ جاوید احمد غامدی کے بعد ہزب التحریر کے حوالے سے بھی میں بیان کروں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ حزب التحریر کے والوں کے جو نظریات ہیں ان کے پر بھی میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اور دو تین دن پہلے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ بھی عنقریب میں اس موضوع میں بیان کروں گا رہی بات قبر کے عذاب کے متعلق تو یاد رکھیں کہ عذاب قبر قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت اور اس پر امت کا اجماع ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مومن میں یوم ادخلو الفرع اشد مفہوم ہے عیسایت کا انہیں قوم فرعون کو جہنم کی آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ فرعونوں کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو تو اس آیت میں قیام قیامت سے پہلے فرعون اور قوم فرعون کو صبح و شام نعرے جہنم پر پیش کیے جانے کا ذکر ہے یہی عذاب قبر ہے قبر سے مراد زمین کا وہ گڑھا ہی نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ ہے یعنی انسان کی موت اور قیام قیامت کا درمیانی عرصہ اس میں انسان کے وجود کے ذرات خاک یا راکھ کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ساتھ قدرت کی طرف سے روح کا کوئی نہ کوئی تعلق قائم ہوتا ہے جس کی کیفیت کا ہم اس دنیا میں ادراک نہیں کر سکتے تو اسے عذاب یا ثواب پہنچتا ہے اچھا اسی طرح سورہ نوح بھی ایک آیت سماعت پر مال غالم پانچویں آیت ہے مما خطی آتی اگ ری قو نارو وہ قومی نُ اپنے گناہوں کے سبب طوفانی نو میں غرق کر دیے گئے پھر آگ میں ڈالے گئے یہاں غرقاب ہونے کے بعد جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب قبر ہی ہے عذاب قبر کے ثبوت میں کثرت سے حدیث ہیں اور اتنی حدیث ہیں کہ حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں اتنی عدیث ہیں کہ حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں بے شمار عدیثے ہیں تو یہ قرآن کریم کی دو آیتوں سے میں نے عذاب قبر کے حق ہونے پر بیان کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے آمین اور یہ قدر کا مسئلہ جو ہے نا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے تو ممکن ہے کہ یہ ہزب تحریر والے تقدیر کا انکار کرتے ہوں تو اس کے موضوع پر بھی میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تحریر والوں کے نظریات اور گندے عقائد کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا جزاکم اللہ خیرہ یہ فراز بھائی آپ تشریف لائیں مدینہ فراز بھائی آپ مائک پہ آنا چاہتے ہیں فراز بھائی اگر آپ مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو مین ٹیکسٹ پہ لکھیں جی آپ آئیں میں مائک چھوڑ رہا ہوں السلام علیکم و اللہ کیا میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ میں مائک تھا ایکچولی وہ پتا نہیں کیا چکر ہے خیر حضرت میں نے فراز بھائی سے اجازت لی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بعض مقام پہ قبرستانوں میں پہاڑیاں ہیں سنا ہے اللہ تعالی عالم کراچی کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہے قبر کا کہ وہ اوپر ہی چار دیواری بنا کر اور دفنا دیا جاتا ہے یعنی کہ زمین کے اندر نہیں کھودا جاتا کھوٹ کے دفنایا جاتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ہم کو ایسے مقام سے ہٹا کر یا دفن نہیں جائے یا کسی اور جا کر دفنایا جائے تو زمین کے اندر دفنانا یا زمین کے اوپر چار دیواری بنا کر قبر بنا کر دفنانے میں کیا حکم دیتا ہے ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے امید ہے کہ میرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا جزاک خیر السلام علیکم اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی علم سے عمل آتا ہے بھائی سوال آپ کا میں سمجھ گیا دیکھیں پہاڑیوں پر قبرستان یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے میں گزری کے علاقے میں ایک جنازے میں شریک ہوا تھا تو اس میں ایک قبرستان تھا کہ مطلب قبروں قبریں جو ہیں وہ پہاڑ پر بھی بنی ہوئی تھیں اور متصل گراؤنڈ تھا اس میں بھی قبریں تھیں اب وہ گراؤنڈ جو تھا اس میں بڑا ہی مناسب طریقے سے اور بڑی زبردست قسم کی قبریں بنی ہوئی تھیں مطلب بالکل پیرالل بنی ہوئی تھی ایک طریقے سے بنی ہوئی تھی تو میں نے جب معلوم کیا تو پتہ لگا کہ یہاں پر دو گز زمین بڑی مہنگی ملتی ہے تو یہاں گزری میں جو رہنے والے لوگ ہیں بڑے پیسے والے لوگ ہیں تو جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو وہ وہاں پر ان کو دو گز زمین مل جاتی ہے بہت مطلب ہائی ریٹ تھا وہاں قبر کی بھی زمین بھی تو ظاہر کئی جگہ بکتی ہے تو لینی پڑتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پہاڑیوں پہ دفنا دیا جاتا ہے جو امیر ہیں تو ان کو وہاں دفنایا جاتا ہے تو <laughs> یہ ایک عجیب و غریب مطلب معاملہ میں نے وہاں دیکھا اور بڑی مجھے مطلب ظاہر ہے کہ خوف خدا بھی بندے کو آتا ہے کہ دیکھے نا کہ مطلب کیسی مطلب حالت ہے غریبوں میں تو زیادہ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ اس اعتبار سے ہوتے ہیں تو اولیاء بھی ہوتے ہیں اب امیر لوگ اب وہ چلو جی پچاس ساٹھ ہزار روپے قبر مل بھی گئی نہ آس پاس کوئی ولی نہ آس پاس کوئی مزار نہ کوئی یہ نہ وہ فاتحہ پڑھنے بھی امیر لوگ پتہ نہیں کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی پہاڑیاں ہیں کہ جن کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں وہ زمین مطلب اس لیے قبرستان کے لیے ہی متعین کر دی گئی جیسا کہ ہمارے ہاں چند محکمے ایسے ہیں جو قبرستان کے لیے زمین کو مختص کر دیتے ہیں کہ یہ جگہ قبرستان کے لیے ہے چار دیواری باقاعدہ قبرستان کی بنا دی جاتی ہے تو اس اعتبار سے اگر ان پہاڑیوں پر بھی قبر بنا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن چونکہ پہاڑیوں کے لیے پھر ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ یہ پہاڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو لہٰذا مطلب زمین ہو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی انتظام کر سکتا ہے تو زمین میں بھی دفنا دے پہاڑیوں سے مراد وہ پہاڑیاں نہیں ہے کہ جن کے اوپر چڑھنے میں چار گھنٹے لگ جاتے ہوں وہ مطلب کچھ کچھ بلند جگہیں ہیں پہاڑیوں سے مراد ہے کہ کچھ کچھ بلند جگہ ہیں کیونکہ کا تو علاقہ ویسے بھی وہ پہاڑیوں کے اوپر بنا ہوا ہے تو لیکن وہ پہاڑیاں ایسی ہی ہیں کہ زبردست قسم کی روڈز ہیں فنٹاسٹک قسم کے سمجھو کہ وہاں پہ مطلب نظام بنے ہوئے ہیں کیونکہ سارا علاقہ وہ ڈیفینس کلفٹن اس ٹائپ کے مطلب ہیں بنگلور ہیں بہت بڑے بڑے پہاڑیاں تو ہیں لیکن وہاں کا نظام بہت مطلب زبردست ہے کیونکہ اہل سربت لوگ وہاں مطلب رہتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی چار دیواری ایسی بنا دی گئی ہے کہ جس کے اندر کوئی چھوٹی پہاڑی وغیرہ بھی آ گئی ہے لوگ وہاں دفناتے بھی ہیں تو دفنانے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ خیرہ واللہ تعالی تعالیٰ عالم جلال ہوں لیکن اگر کسی کے دل میں اس کے لیے وسفے اٹھے تو پھر وہ جہاں بہتر سمجھے اپنی میت کو دفنائیں جہاں کی مٹی ہے بارل اس نے وہاں تو جانا ہی ہے جی فراز بھائی آپ مائک پر تشریف لائیں ارے السلام علیکم میرا سوال ابھی آپ آب نے عام جی صاحب کا ذکر کیا آ, یہ عرب میں اس قبیلے کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عرب پاکستان میں بھی آ گیا تھا چھوڑ کے چلا گیا آپ نے ان کے مطلب بار... میرے پاس ایک کلر کسی ہمارے عرصم، عرصم بھیجی تھی جس میں خاتون ہے یہاں پر وہ بھی آج کل بیان بازی کر رہی ہے تو اس کے اندر ان آواز تو نہیں تھی اس میں جس بھائی نے وہ بھیجا تھا ان کی ریکارڈنگ تھی کہ ان خاتون نے کوئی مطلب یہ کہ پتہ لگایا ہے کہ آ, خواتین جو وہ ہے وہ حیض کے عالم میں بھی قرآن شی پڑ سکتی ہیں اس کا ریفرنس کہیں پر کلام پاس میں یہ لکھا نہیں ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ کیا یہ صحیح بات ہے اور ایسا مطلب یہ کہ اور اگر یہ اس طرح ہوتا ہے اگر یہ اس طرح کی طرح گاندھی جیسے لوگ یا کارون جیسے لوگ آ ہیں جو اچانک آ جاتے ہیں تو اس میں ہماری اسلامی اسلامک ہیں ان کے بیان بالکل خاموشی ہوتی ہے تو بات نہیں ہوتی ہے انڈیویجل لیول کے اوپر یا انٹرنیٹ لیول کے اوپر یہاں پہ پارٹ آف دن کو ڈسکس کرتے ہیں مگر اس روم سے اگر باہر جائیں تو کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ بتا دیں کہ بڑی مہربانی ہوگی اچھا آج کل आज نے اگر ایک اور چیز دیکھیے کہ یہ دیو بندی جو ہے انہوں نے ناطوں پر یا نعتوں کا اسٹارٹ کر دیا okay. ناپ جو ہے یہ पढ़ते ہیں اور یعنی کہ وہ بھی ناطے جو ہم اپنے روموں میں چاہتے ہیں یہ بھی ہیں اور ویسے بھی میں نے ان کو سنا کہ یہ انہوں نے کراچی سے بھی آ رہا تھا تو ایک دیو بندی مجھے ملے جو کوئل سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا نات تو ہم پڑتے ہیں یہ ہیر ہوا ہے جہاں تک میرا ان کی بات ہے مجھے ہے کہ یہ ناتوں سے ان کو کچھ بیر ہے اور کوئی الرجک ہے نا تو اب یہ بتائیے ناپوں سے جیو بندیوں کا بلیو کیا ہے اور یہ انہوں نے یہ کون سی یہ کون سی مطلب یہ نئی, نئی جانکاری شروع ہوئی ہے آسون لوگوں کو پسانے کی. تو آپ پلیز اس سے جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی فراز بھائی آپ کی آواز بہت واضح آ رہی تھی لیکن بہرحال پھر بھی کچھ بریک ہو رہی تھی تو میں سوال بہرال آپ کے سمجھ گیا ہوں دیکھیں حیض کی حالت میں عورتوں کا قرآن پڑھنا صحیح ہے یا نہیں تو عورتوں کا حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا یہ حرام ہے حرام حرام اور اس کی اگر آپ ثبوت چاہیں تو سمپل سی بات ہے کہ اللہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ ٹھیک ہے کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوئیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس قرآن کریم کی آیت کے تحت مفسرین کرام نے یہ لکھی ہیں باتیں اچھا یہ بات اتنی عام ہے نا کہ آپ کوئی بھی فکر کی کتاب اٹھا لیں نورزا دیکھیں قند زقائق دیکھیں ہدایات دیکھیں اردو کتابے میں بہار شریعت دیکھیں مطلب فتاور و ضبیہ دیکھیں میں کہتا ہوں کوئی بھی فکا کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ حیض کی حالت میں عورتیں قرآن نہیں پڑھ سکتی قرآن کو چھو بھی نہیں سکتیں بے آئینی ترجمہ بھی نہیں پڑھیں گی ہاں مطلب ویسے ضمنً کوئی بات دینی کرنی ہے تو ہر جہیں اس میں تو یہ بات اتنی عام ہر فقی نے لکھی ہے ہر ایک نے مطلب اس کو بیان فرمایا ہے اب یہ فرت ہاشمی نام کی ایک عورت ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی جس کے مطلب نظریات اس طرح کے گنونے ہیں جو کہ آپ نے مطلب بیان کیے ہیں اور میں نے اس کا رد کیا ہے الحمد للہ آپ جانتے ہیں کہ فیضان اطار ڈاٹ نیٹ پر بھی میں سوالات کے جوابات دیتا ہوں اور مجھے ایک سال ہوا ہے وہاں سوالات کے جواب دیتے ہوئے اور اللہ کے فضل سے چھ ہزار سوال ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ اور اگرچہ آپ نے یہ فرمایا کہ مطلب ہم اس روم کس سے علاوہ کہیں اور جائیں تو ہمیں ان طرح کی باتیں معلوم نہیں چلتی لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں حضرت جو ماشاءاللہ بڑی سلسلے میں مطلب کام کر رہے ہیں آج کل فہیم نام کا ایک بندہ ہے کراچی سے یہ مطلب اس نے اپنا لکھا ہوا ہے کہ کراچی سے وہ آتا ہے اس کے بارے میں یہ ہمارے بھائی ہیں جو ایس چو او ملیر یہ بھی مطلب ذکر کر رہے تھے چند دن پہلے کہ میں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی کے بارے میں تو یہ فرت ہاشمی کے بارے میں مجھے سوالات مطلب آ رہے ہیں اور میں ان کا الحمدللہ دلائل کے ساتھ مطلب ان کے غلط نظریات کا رد کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مطلب میرے مجھے معلومات ہوتی ہیں جو مطلب توفیق الہی ہے تو اس کے تحت اور پھر اس کے علاوہ یہ جو چھ ہزار سوالات ماشاءاللہ اللہ ریکارڈ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ضرور تکبر اور ریا سے اللہ تعالی بچائے امین تو ان میں سے بھی متعدد سوالات وہ یو پر اور انٹرنیٹ کی مختلف مطلب جگہوں پر وہ ماشاءاللہ لگا رہے ہیں اور آج بھی ان کا ایک سوال میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ بھی فرد ہاشمی سے متعلق تھا کہ وہ تقلید سے جو ہے وہ منع کرتی ہے بلکہ کہتی ہے تقلید کرنے والے مشرق ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی کروڑ ہاخ کروڑ مسلمانوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ اس نے مشرق کہہ دیا تو بہرحال میں نے تقریباً دو ایم بی سے زیادہ ٹائم لیا ہے مطلب اور اس کے اس جواب میں نے ریکارڈ کیا ہے امید ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوگا تو انہیں وہ میری وائس ریکارڈنگ جو ہے وہ مل گئی ہوگی اور جس جگہوں پر وہ سوالات لگا رہے ہیں بقول ان کے سینکڑوں لوگ وہاں جا کر سنتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ دین کا کام ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ جوید احمد غادمی غامدی کے بارے میں میں نے پرسوں بیان کرنا اس کے بعد یہ حزب و تحریر کے بارے میں ان اللہ بیان ہوگا ڈاکٹر فرحت آشمی یہ عورتوں میں اتنے غلط نظریات پھیلا رہی ہے اور الہدا انٹرنیشنل کے نام سے اس کا وہ مطلب ادارہ ہے اور پھر امداد اس کو بہت ملتی ہے خاص طور پر یہ جو ٹو ڈیٹ قسم کی فیملیز ہیں ان کی عورتیں بہت زیادہ اس طرف رجحان ان کا ہے اور ان اداروں میں وہ جاتے ہیں اور پھر اس نے اپنے نام سے اپنی آواز میں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے وہ بھی مطلب یہ دیتی ہے عورتوں میں بانٹتی ہے وہ سنتے ہیں اور سی ڈیز بنی ہوئی ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس نے مطلب کیا ہوا ہے اور اپنے مطلب کی جو ہے وہ شرح کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا قرآن کی آئے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ تفسیر بھی کرتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بولتی ہے اور پھر وہی تقسیم بھی ہوتے ہیں وہی تعلیم وہی وہابیت اور نجدیت کے جراثیم یہ عورتوں میں پھیلا رہی ہے تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم ان کی مطلب مخالفت کریں اور کے فضل و کرم سے جو مطلب ہے دمخم الحمد ہم لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے کرم سے روزانہ تقریبا چالیس پینتالیس پینتیس سوال ریکارڈ کرتا ہوں میں جو فیضان اطار ڈاٹ نیٹ پر آتے ہیں پراپر اس کی ریکارڈنگ میرے پاس اور اس کے علاوہ اب مطلب انٹرنیٹ پر ہوتی ہے باقاعدہ اپلوڈ کرتا ہوں اور ہزاروں لوگ ماشاءاللہ ویب سائٹ فیضان اطار ڈاٹ نیٹ پر آتے ہیں اور سنتے ہیں ان کو لہٰذا یہ جو اس نے کہا کہ حیض کی حالت میں عورتیں جو ہیں وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں یہ شریعت پر افطرح ہے کہ معذ اللہ شریعت نے منع کیا, شریعت نے منع نہیں کیا اور وہ مولوی اپنے گھر سے باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حیث کی حالت میں عورتیں قرآن جو ہیں وہ نہ پڑھیں تو یہ سخت ترین گمراہی سخت ترین گمراہی انتہائی فاسقہ اور فاجرہ ہے یہ عورت اور یہ تمام معاملات کفر کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے تو یہ فرت ہاشمی اور اس کا یہ الہدا انٹرنیشنل اس کی تو جتنی ہو سکے ہمیں اس کی رد کرنا چاہیے اور سادہ لو مسلمانوں کو جو ہے وہ بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ سمجھ گئے ہوں گے باقی دیو بندیوں اور نعت شریف کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے تو یہ حضرت ان لوگوں نے پھر پلٹا کھایا ہے گزشتہ چند سال پہلے میں جہاں رہتا ہوں کراچی میں باب المدینہ میں تو یہاں ہمارے سمجھو کہ کچھ فاصلے پر دیوبندیوں کی ایک مسجد ہے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ محفل نعت رکھی اور مطلب نعت کو بھی مطلب بلایا ہوا تھا اور یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ جو گانے والا تھا جو بابی ہو گیا کیا نام ہے اس کا جنید جمشید اس کی وجہ سے بھی تھا کیونکہ اسے گانے کا بڑا شوق تھا گانا گاتا تھا تو وہ جب وحابیت وابی بنا تو اس نے ناتے پڑھنا شروع کر دیے موسیقی کے ساتھ اس کی ناتے آتی ہیں اللہ تعالیٰ مع فرمائے تو وہ اب گیا مفتی تقی عثمانی کے پاس اور اس نے باقاعدہ اجازت دی کہ تم ناتے پڑھو اتنے خبیص لوگ ہیں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جن چیزوں سے یہ لوگوں کو عوام کو منع کرتے ہیں وہ اپنے انہیں پتا ہے کہ اس کی طبیعت میں سر ہے اس کی طبیعت میں یہ چیز ہے یہ گانے کا شوقین ہے اس کی مطلب ایک عمر گزری ہے کہ مطلب یہ آ کر پاپ موسیقی اور یہ وہ نہ جانے کہاں کہاں اتنے جا کے گانے گائے ہیں اس کو نعت کی اجازت اس نے باقاعدہ ان کے مفتی تقی عثمانی نے دی باقیوں نے دی اور باقاعدہ اس کی محفلیں بھی وہ لوگ سجاتے ہیں حالانکہ میں نے یہاں پر انٹرنیٹ پر ہی سنا مجھے زمزم بھائی نے وہ ریکارڈنگ بھیجی تھی یا پتہ نہیں کس نے بھیجی تھی مجھے اب یاد نہیں پڑتا آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو مطلب آپ بتائیے گا کہ یہ امیرکا میں گیا تھا اور امریکہ میں اس سے لوگ فرمائش کر رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کہ حمد سناؤ کوئی کہہ رہا تھا ناد سناؤ کوئی کہہ رہا تھا حمد سناؤ اور کوئی کہہ رہا تھا نعت سناؤ اور اس نے بےغیرت انسان نے وہاں پر یہ کہا کہ یا تو حمد سن لو یا ناد سن لو ان میں سے ایک گدے گھوڑے برابر نہیں ہو سکتے یعنی یا تو حمد سن لو یا نہ سن لو یہ حمد اور ناد کے اس نے مثال گدے گھوڑوں کی دی تھی استخ اللہ سنو اللہ یہ ریکارڈنگ میں نے خود سنی تھی انٹرنیٹ پر یہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو مین ٹیسٹ پہ بتائیں یہ دیکھیں نا یہ کیا نام ہے کادر بھائی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس شاید ریکارڈنگ ہے تو اب اگر آپ میں سے جو بھی سننا چاہیں ان سے مطلب لیں تو یہ دیکھ لیں مطلب یہ چیزیں ان دیو بندیوں میں ہیں یہ بے غیرت لوگ صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اس چیز کی اجازت نہ دی تو یہ جنید جمشید جیسے لوگ نکل جاتے ہیں تو اب ہوتا پتا کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ جیسے ایوب خان کا دور تھا تو اس دور میں ہمارے ہاں جیسے آج گلشن اقبال کے علاقے ہیں کراچی میں تو یہ ایسے ہی تھے کہ جیسے آج کل سمجھیے کہ لطیف ٹاؤن شاہ فیصل لطیف ٹاؤن وارا بن گئے ہیں یعنی کچی آبادیاں تو اس وقت یہاں پر وہابیوں نے پلاٹ گھیر لیے جیسے آج کل کچی آبادیوں میں پلاٹ وہ گھیر لیتے ہیں اور اب وہ علاقے جو کہ اس زمانے میں پچاس ساٹھ سال پہلے جو کہ آبادی کچیا من گئی تھی اب وہی علاقے ہمارے ہاں گزری کے ہیں گلشن اقبال کے علاقے ہیں یعنی امیر طبقہ وہاں آ کر بس گیا ہے وہ امیرانہ سمجھیے کہ وہ ایک علاقہ مشہور ہے یہاں بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک آدمی دو آدمی بھی دس سال بعد بھی وہابی ہو جاتا ہے نا یہ جنید جمشید جیسا یا سعید انور جیسے لوگ تو پھر یہ ان کے گلے میں وہی گھنٹی باندھتے ہیں ساری دنیا میں پھیرا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کولو کا بیل نہیں آپ دیکھتے کہ اس کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اور وہ مطلب کولو کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم ہوتا ہے تو اسی طرح وہ اس کے ذریعے ہر جگہ جو وہ گھما پھرا رہے کے جو ہیں لوگ وہابیت اور دیوبندیت کی طرف آئے اور یہی وجہ کہ انہوں نے پلٹا کھایا تو اور اب یہ ناتوں کی طرف بھی آئے ہیں اور مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ جو لوگ مطلب سادہ لو ہیں ان کو اتنا پتا نہیں ان معاملات کا تو وہ بھی ان کے دامے فرے میں آئیں تو اللہ تبارک کا وطالعہ کرم فرمائے اور ان کے اس جال سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے جزاکم اللہ خیرہ جی حضرت علم سے عمل آتا ہے آپ تشریف لائیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو میری آواز اگر آ رہی ہے تو کوئی بھائی لکھ دیں سلام علیکم و رحمۃ اللہ جی جزاک اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دفنا دیا جائے جس طریقے سے پہاڑیوں کا ذکر ہو رہا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ خیال آیا کہ یہ غلط ہوا ہے اور ان کی خبر زمین میں ہونی چاہیے اور اس دل کے اطمینان کے لیے پھر دوبارہ جو ہے قبر کسی زمینی جگہ پر کسی قبرستان میں انتظام کیا جائے تو ایسی صورت میں کیا مردے کی کو نہلانا اور اس کی نماز جنازہ دوبارہ کرنی ہوگی تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے اور ایک بھائی نے مجھے پی ایم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے یہ سوال کہ کیا چاروں امام کے نزدیک حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی پتہ نہیں وہ کیوں شرما رہے ہیں بھائی ہیں وہ تو میں نے ان کا یہ سوال آپ کو پہنچا دیا اور اسی ضمن میں میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کیا اس حالت میں عورت جو ہے وہ زبانی جو قرآن پاک یاد ہوتا ہے تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں تو یہ تین سوالات آپ کے جو ہے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ جواب عطا فرما دیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر جی حضرت دیکھیں قبرستان میں جب آپ نے دفنا دیا اگر کہ قبرستان میں کوئی چھوٹی موٹی پہاڑی بھی بنی ہوئی ہو تو خیر دفنا, دفنا دینا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے زمین میں دفنا دینا جیسے میں نے آپ کو گزری کے علاقے کی مثال دی کہ وہاں پر وہ پہاڑیاں ایسی نہیں بنی ہوئی کہ جن کے اوپر چڑھتے ہوئے دو دو تین تین گھنٹے لگ جائیں وہ چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں اور پہاڑیاں بھی اس طرح کی ہیں کہ وہاں پر مطلب قبریں آسانی سے جو ہے وہ بن جاتی ہیں تو دیکھیے دل مطمئن نہیں ہوتا نا تو پھر تو دفنا نہ جائے دل متنبن نہیں ہے تو وہاں کیوں دفنایا گیا لیکن اگر دفنائے ہوئے چند دن گزر گئے ہیں تو پھر اب اس میت کو نکالا نہیں جائے گا اگر دیکھیں قبر شک ہو جاتی ہے کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ مطلب بات ہوتی ہے لیکن اس میں بھی جب کہ قبر میں مردہ او اس کی حالت متغیر ہو گئی ہو جیسے تین دن میں پیٹ وٹ پھٹ پٹ جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر قبر کسی وجہ سے شک ہو بھی جائے بارشوں کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تو قبر کو اوپر سے ہی سیٹ کر دیا جائے کیونکہ قبر میں اس کو کھودنا اندر جھانکنا یہ جائز بھی نہیں ہے بالکل تو اس لیے مطلب اس کی یہی ترکیب کی جائے کہ اوپر سے اس کو کر لیا جائے اور دفنائے ہوئے چند دن اگر ہو گئے ہیں تو ان کو وہیں پر دفن رہنا چاہیے ان کو نہ نکالیں بہر حال اگر پھر بھی کسی ضرورت کے تحت ایسا کرنا پڑ جائے اس ضرورت کے تحت نہیں جو آپ نے کہا ہے. کسی اور مقصد میں بال اگر کوئی ایسا کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو اس میں دوبارہ نہ گسل دینا ہوگا نہ دوبارہ نماز جنازہ ہوگا. جو پہلے حسلتا نماز جنازہ تھی وہی ہو گئے جزاک اللہ خیر پھر جو آپ نے پوچھا ہے جی چاروں عام کرام کے نزدیک حیض کی حالت میں عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے جو حنفی مذہب تھا وہ میں نے بتا دیا البتہ میں دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا ہدایہ شریف میں اس کی کافی ڈیٹیل موجود ہوگی دیکھ کر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے تو حنفی جو تھا معاملہ وہ میں نے ارد کیا ہے اور جو آپ نے یہ سوال کیا کہ زبانی جو ہے وہ قرآن عورتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں تو محترم زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی زبانی بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی ہاں قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں گی دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن کی نیت سے قرآن نہ چھو سکتی ہیں نہ پڑھ سکتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے جب ان کے لیے معاملات ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کو بچنا ہے جزاکم اللہ خیرہ جی مدنیز تشریف لائیں جی مدنیز بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی تو شاید مائک میں کوئی پرابلم ہے آپ کی تو آپ دوبارہ کوشش فرما لیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ جی اللہ نے چاہا تو کل آپ بھائیوں سے پھر ملاقات ہوگی مجھ گناہ کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور علم نافے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نفع والا علم جو ہے وہی انسان کے لیے دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے اور صرف علم نہیں نفع والا علم اللہ تعالی نصیب فرمائے اور شعبان کے مقدس مہینے کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے رسالہ آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مطالعہ فرمائیے گا ضرور مطالعہ فرمائیے گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کل آپ بھائیوں سے ملاقات ہوگی ماہ رمضان آ رہا ہے رمضان شریف میں تیس دن کا احتکاف انشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزشتہ سال کی طرح ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہ آپ تمام بھائی چھوڑیں یورپ کو افریقہ کو امریکہ کو آ جائیں یہاں پر ماشاءاللہ آ کر فیضان مدینہ میں تیز دن کا اتکاب کریں انشاءاللہ دنیا آخرت سنورے گی انشاءاللہ تعالی ترغیب دلائیں اور بھی بھائیوں کو اور خود بھی کوشش فرمائیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں آپ کے جاننے والے ہیں دو تحباب ہیں بچے ہیں آپ کے اور بھی جو عزیز ہیں رشتے دار ہیں انہیں بھی ترغیب دلا کر مطلب جو ہے آپ فیضان مدینہ میں احتکاب کے لیے انہیں تیار کریں ابھی سے ذہن بنا لیں وہ تیس دن تیس دن یعنی ماہ رمضان مکمل جو ہے جو اللہ کے گھر میں رکے اللہ کا مہمان بن کر نہ انشاءاللہ اللہ کوئی گناہ ہو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی اللہ نے چاہا تو قضا نہیں ہوگی بلکہ جماعت کے ساتھ مطلب ہر نماز ملے گی اور ہر طرف نور رہا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ مدنی مرکز کا باقاعدہ جدول اور پھر ماشاءاللہ اللہ افطاری اور سہری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے الحمدللہ تو ہر چیز مطلب بہت اچھی اور مناسب وہاں پر جو ہے وہ ترکیب اس کی ہوتی ہے تو آپ تمام بھائی اس کا ذہن ضرور بنائیں اور اس کے علاوہ صرف فیضان مدینہ ہی نہیں بلکہ کراچی کے علاوہ اور بھی پاکستان کے بہت سے شہروں میں الحمد للہ دن کے اعتکاف کی ترکیبیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی مطلب اسلامی شرکت فرمائیں اور ذہن بنائیں اپنے دوستوں کو بھی تیار کریں اپنی زکوٰۃ فطرانہ صدقات خیرات بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے لیے و دیگر مدنی کاموں کے لیے آپ ضرور بالضرور ضرور نکالیں اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز و دیگر مدنی کاموں کے لیے جو آپ نکالیں گے اپنے نگرانوں کو دیں اور وہ انشاءاللہ ظاہر مرکز اپنی ترکیب سے بھیج دیتے ہوں گے گزشتہ سال بھی میں نے آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا جو ام اکاؤنٹ وغیرہ تھا وہ بیان کیا تھا انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی باقاعدہ ہم ترغیب شروع کر دیں گے تو میں آپ کو ترغیب بھی وقتاً فوقتاً دلاتا رہوں گا جو ہو سکے اللہ تعالی کے مطلب دین کی خاطر ہمیں مطلب مالی طور پہ بھی تعاون کرنا ہے رب کریم کرم فرمائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان اللہ زندگی رہی تو کل پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ